ایسی چیز کی بے کر رہا ہے جو غیر متقب ہے تو ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہ او اس صورت میں کیا آ جاتی جو اپنی اصل کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے تو وہ بے باطل ہوتی ہے تو جب بہ باطل ہے تو ایک ہی دوسرے معاملہ جس میں درست بھی تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا جا اس ایک معاملے میں ہونے کی وجہ ہو سے اس کی بے بھی باطل ہو جائے گی مثال دیکھیے ذرا جیسے ایک آدمی کیا کرتا ہے کہتا ہے کہ جی اپنا غلام تھا اپنا غلام تھا اس کو بیچتا ہے اور ایک آزاد آدمی کی بھی کہتا یہ غلام اور یہ زید زید آزاد آدمی ہے کہتا یہ غلام اور یہ زید ان کو میں نے دو سو روپے میں بیچا دو سو روپے میں بیچا اب کیا ہو جائے گی اس غلام کے اندر بھی بہ باطل ہو جائے گی دونوں کو اکٹھا کہہ رہا نا کہتا ہے اس غلام اور زید کو میں نے دو سو میں بیچا یہ نہیں کہہ رہا کہ غلام سو روپے کا اور آزاد سو روپے کا یہ سمجھنا ہے آپ نے مسئلہ سو روپے کا غلام جی اور سو روپے کا آزاد کیونکہ یہ میں نے بیچا کیونکہ یہ تو ایک علاج دو دنوں کی علادہ قیمتیں بتا رہا ہے وہ تو اور مسئلہ ہو جائے گا لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ غلام اور یہ آزاد دو سو روپئے میں نے آپ کو بیچ دی ہے تو یہ ایک سب ہے اس صورت میں کیا ہو جائے گا بہ باطل ہو جائے گا بھائی کیوں آزاد آدمی تو آزاد آدمی کی بہ ہو ہی نہیں سکتی ہے وہ محالی نہیں ہے بہ کا تو جب وہ مالی نہیں ہے تو اس صورت میں کیا آ جائے گا وہ بہ باطل ہو جائے گی ایسے ہی کوئی مردار چیز سے یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ مردار چیز کی بے کرنا یہ بھی باطل ہوا کرتا ہے ایک آدمی کہتا ہے یہ زبا کی بکری یہ زبا کی ہوئی بکری اور یہ جو مردار بکری ہے یہ میں نے آپ کو دو سو روپے میں بیچی تو اب کیا ہوگا دونوں میں بے باطل ہو جائے گی کیوں مردار چیز ہے اس وہ تو محلی نہیں ہے جب محالی نہیں ہے صفقہ ایک ہے کانٹریکٹ ایک ہے معاملہ آپ کا ایک اور ہے اس معاملے ایک معاملے کے اندر آپ دو چیزوں کی بے کر رہے ہو اور ایک ان میں سے محالی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ بے باطل ہو جائے گی دونوں میں سمجھ گئے دیکھیے ومن جمع بے نہ اور وہ شخص جس نے جمع کیا بین نہ اب دن آزاد کو اور غلام کو او شاتن ذکی و میتتن یا جمع کیا شاتن ذکین اس کو ذبا کی ہوئی بکری شاطن ذکی یتین کی ہوئی بکری وہ مئی تتین اور مردار بکری کو تو اب کیا ہو جائے گا بتا لل بے اوقی تو ان دونوں میں بے باتل ہو جائے گی یعنی جو آزاد کے اندر بھی اور غلام دونوں کی ذریعہ بات آزاد تو حل ہی نہیں تھا غلام کی وہ بھی ختم گئی اور ایسے ہی زبا کی ہوئی بکری اور مردار مردار تو محلی نہیں تھا تو اس کے ایسے دوسرے بھی کانٹریکٹ علادہ لیکن اگر وہ الاجہاں بتاتا نا مسئلہ چینج ہو جائے گا میں نے بتایا نا سو روپے کی بکری زبا کی ہوئی سو روپے پچاس روپے کی میں نے یہ بیچی جی اور کیا نام ہے جی مردار بکری تو اب جب دونوں کی علاجہ قیمتیں بتا رہا ہے تو پھر مسئلہ چینج ہو جاتا ہے وہ مسئلہ ابھی آگے آ رہا ہے یہ جو تھا اس صور جو بالکل محل بن ہی نہیں سکتا تھا جو محل بن نہیں سکتا تھا ٹھیک اب مسئلہ یہ ہوگا کہ جو محل تو بن سکتا تھا لیکن اس میں یہ تھا کہ کوئی کسی وجہ سے گڑبڑ آ کیسے ایک آدمی کرتا یہ ہے کہ اپنے ایک غلام کی بہ کرتا ہے اور اپنا ایک مدبر جس کو کہا ہوا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو تو میں نے بتایا تھا نا کہ مدبر کی بیک کرنا درست نہیں ہوتا مدبر کی, کی فاسد ہو جاتی ہے نا مدبر کی بیک کرنا مدبر کی بیک کرنا درست نہیں تھا ہم نے پیچھے مسئلہ پڑھ لیا تھا ٹھیک ہے تو ان کی بہ جو ہے نا باتل کی وہ تھی اچھا پڑھا بتایا تھا آپ کو کہ یہ ان کی بے فاسد ہوتی ہے تو اب ایک اپنے غلام کو بیچ ہے اور ایک مدبر کو بے کر دیتا ہے کہتا یہ دونوں اس کے اپنے ہی تھے غلام بھی تھا اور مدبر بھی اسی کا ہی وہ غلام تھا کہتا ان دونوں کو میں نے دو سو روپے میں بیچا ان دونوں کو میں نے دو سو روپئے میں بیچا تو اب جو مسئلہ آئے گا نا وہ کیا آئے گا کہ جو غلام کی قیمت ہوگی نا جو غلام کی قیمت ہوگی وہ کر لی جائے گی اس کے بارے میں ہم وہ کر لیں گے ٹھیک ہے نا سمن کے اندر سمن میں سے جو سمن متعین کیا جائے گا اس میں سے اس کی بے رست ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہ اس صورت میں وہ ہو جائے گا اچھا پچھلا والا جو مسئلہ تھا نا وہ تھوڑا سا وہ تھا وہ اس میں صاحبین کا مسئلہ وہ ہے صاحب کا مسئلہ جو میں نے کہا کہ جی اگر الادا ذکر کرے گا تو تب وہ ہو جائے گا امام صاحب کے نزدیک اس میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ جی علادہ بھی ذکر کرتے جو مرضی کرتے وہ بے باتیں لی رہتی ہے امام صاحب کا کال یہی ہے کہ اگر ایک بتا دیتا ہے آزاد کو اور غلام کو اور مردار کو اور حجبت کا بکری کو اگر کہ دو سو روپے میں میں نے بیچی ٹھیک ہے دو سو روپئے میں بیچی اگر ہر ایک قیمت بھی الاجہ بتا دے اگر ہر ایک قیمت بھی بتا دے تو تب بھی کیا ہو جائے گا باتیں لی رہے گی یہ ان کا مسئلہ ہے صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اس میں تو یہاں پہ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ اگر ایک آدمی نے اپنے غلام کو اور مدبر کی بہ کی یا اپنے غلام کو اور غیر کے غلام کی بہ کر دی غیر ٹھیک ہے تو, تو, تو جس میں بے درست تھی نا اتنے سمن کے مطابق بے درست ہو جائے گی اتنے میں سے درست ہو جائے گی اس میں درست ہو جائے گی دیکھیے ذرا آپ اس کو کہتے ومنگ جمع ابد مدبر جس نے جمع کیا غلام کو اور مدبر کو اب دئی یا اپنے غلام کو اور غیر کے غلام کو جمع کیا ایک ہی معاملے کے اندر سا ہل بے فی الب بھیج ساتی ہی بے درست ہو جائے گی غلام کے اندر اس کے سامان جو سمند کا ذکر کیا ہے یعنی یوں کہتا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں اس غلام کی سو روپے کے اندر اس یہ غلام سو روپے کا ہے اور یہ جو غیر کا غلام ہے یہ پچاس روپے کا ہے تو سو روپے میں بے درست ہو جائے گی یعنی اس کو اتنے سے دینے پڑیں گے دونوں کی زیادہ تر قیمت بتا رہا ہے تو اس طرح میں بے درست ہو جائے گی تو یہ تھا اس کو پھر بھی دوبارہ بھی کر لیں گے آج کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا وہ ٹائم تھا تو میں نے اس کو کر لیا اس کو دوبارہ کل پھر ہم دوبارہ کر لیں گے جمع بھائی نہ یہ سارا ساتھی لیکن کوشش کریں کل سے جو ہے نا ساتھی ذرا بھی وہ کریں اختلاف دوبارہ بتا دوں اس کے کل میں بتا دوں گا کل میں دوبارہ بتا دوں گا صاحب کے نزدیک جو ہے نا مسئلہ کچھ اور ہے اور اس صورت میں جو ہے نا یہ میں کل بتا دوں گا ٹھیک ہے ان شاء دوبارہ یہ کرواتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک یو السلام علیکم